بنائے اللہ کے سوا کا مکڑی کے ہے تخل جس نے ایک گھر بنایا جنہ بڈو تھے اور بے شک سب گھروں میں سے زیادہ کمزور گھر جو ہے نبی تلع کبور وہ مکڑی کا گھر ہے لوکا نرگا نمون اگر وہ جانتے اور سمجھتے ہوتے اس مثال میں مشرق کو مکڑی سے تشبیح دی اور مانے باطلا یعنی غیر اللہ کی پخار پناہ اس کو مکڑی کے گھر سے تشبیح جس طرح مکڑی کا گھر کمزور ہوتا ہے اسی طرح غیر غلام کی پناہ کمزور ہے دوسرا معنی یوں ہو سکتا ہے مثال ان معبودوں ان کو ان مشرقوں نے اللہ کے سوا کا ساز بنا لیا مثل مکڑی کے ہے ماکودان باطلہ کو مکڑی جیسی کمزور چیز سے تشویش دی گئی ایک ایسا جاندار ہے جو اپنا گھر بنانے کے لیے مٹیریل باہر سے نہیں لاتی سب کچھ اپنے اندر سے نکالتی ہے وہ جلا اور وہ باریک تاریں اس کا دعا ہے ہر جاندار ہر پرندہ اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے باہر سے مٹیریل فراہم کرتا ہے مکڑی ایک ایسا جاندار ہے جو باہر سے مٹیریل فراہم نہیں کرتی سب کچھ اپنے اندر سے نکال کے گھر بناتی ہے اللہ نے مشرقین کو مکڑی سے تشبیح دی کہ جس طرح وہ اپنا گھر بنانے کے لیے سب کچھ اندر سے نکالتی ہے اسی طرح مشرقین نے بھی اپنے مذہب کی جو عمارت بنائی اس کی دلیلیں قرآن و حدیث سے فراہم نہیں کی سب کچھ اپنے اندر سے نکالا مکڑی کی دوسری خصلت یہ ہے کہ وہ گھر بنانے کے بعد اپنے گھر کو بڑا مضبوط سمجھتی ہے اور اس کے اندر وہ بیٹھ جاتی ہے مکھی کے انتظار میں یا بھی کوئی مکھی قریب آئی تو اس نے اس کو پکڑ لیا پکڑنے کے بعد اس کے بازو اس کے پر اس کے پاؤں وہ نہیں توڑتی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ مکھی کے منہ سے منہ لگا کے وہ اس کا خون نکلے چوس لیں اور مکھی کا جو پنجر ہے ڈھانچہ وہ اس جالے میں آپ نے دیکھا ہوگا لٹک رہا ہوگا اسی طرح مشرقین کے جو پیشوا ہیں یہ آنے والے مریدوں کے اعمال پہ حملہ نہیں کرتے بلکہ ان کا ایمان والی جو روح ہے وہ ان کے اندر سے نکال شعیم بے شک اللہ جانتا ہے کس چیز کو وہ پکارتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ میں جانتا ہوں کہ جس کو پکار رہے ہیں وہ کتنے کمزور ہیں وحول العزیز الحکیم اور غالب اور حکمت والی ذات اسی اللہ کی ہے الامثال و الْأَمْثَالُ امسال النز و الناس اور یہ مثالیں ہم بھی کرتے ہیں لوگوں کے لیے و ما یا ان کو نہیں سمجھتے مگر اناپت والے خلق کلا السماوات ابل بالحق <تصفح> پہلی عقلی دلیل متعلق بدع صورت پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق. اہل اظہار الحق حق کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے ان نفیزالے کا لایتن اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے اس لیے کہ ان نشانیوں سے فائدہ وہ حاصل کریں گے اتل و ماغو ہی کا منل آپ پڑھتے رہیں اس چیز کو جو وحی کی گئی تیری طرف کتاب سے دلیل وحی ہے دعوے پر دلیل وحی یہ مسئلہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا مجھے تو اللہ کا حکم ہے وہ آ امر مسلح مسئلہ توحید کی وجہ سے اور وہی سنانے کی وجہ سے افار کی طرف سے مسائب آئیں گے ان کا اثر کم کرنے کے لیے نماز قائم کی ان سلاًحا انلفا شاہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے خلاف شریعت امور والمنکر اور برائیوں سے بشرطے نماز ان شرائط کے ساتھ پڑھی جائے جو شریعت کو مطلوب ہیں حضرت صاحب کہتے ہیں کہ فاشاہ اور منکر سے مراد افار کی سختیاں اور مشرقین کی خباستیں ہیں افار کی طرف سے آنے والے مسائب اور ان کی خواستیں جو ہیں یہ نماز پڑھنے سے کافی حد تک آپ کو حوصلہ ہوگا والا ذکر اللہ اکبر اور اللہ البتہ ذکر اللہ کا بہت بڑا ہے یا تو یہاں ذکر سے مراد نماز ہی ہے جس کا پیچھے ذکر ہوا آ کے یا عام ذکر مراد ہے اللہ کو یاد کرنا حضرت صاحب کہتے ہیں اشاق مسئلہ توحید یہ مسئلہ توحید کو بیان کرنا یہ تمام عبادات میں سے بڑی چیز ہے واللہ یعلم ما علومات اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو ہوجا دلو اہل الکتاب اللہ بل آسن مت جھگڑو جھگڑلے کتاب سے مگر اس طریقے سے جو عمدہ ہو آسن ہو کیا یہ طریقہ تبلیغ آسن طریقے سے گفتگو کرو عمدہ گفتگو ہونی چاہیے اخلاق سے گری ہوئی گفتگو لچر اور فضول باتیں وہ نہیں ہونی چاہیے سختی نہیں بلکہ آسل طریقے سے مگر جو ظالم ہیں ان میں سے اگر ہم استفنا متصل بنا لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ظالموں سے سختی ہو سکتی ہے اور اگر ہم اسے استثناء منقطع بنا لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ نرمی کرنے سے اہل کتاب مان جائیں گے مگر ظالم نہیں مانیں گے یہ تبلیغ کا طریقہ آسن بیان ہو رہا ہے وہ کیا آسن طریقہ ہے یوں تبلیغ کرو کہو ہم ایمان ہے اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو تمہاری طرف اتاری گئی ہم حضرت کو بھی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں تو رہے تو انجین کو بھی مانتے ہیں الا واحد ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے دوسری اور یوں ہمیں اتاری تیری طرف کتاب آپ میرے سچے پیغمبر ہیں اور یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری آتے نا کتاب بس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یو مینی وہ اس قرآن کے ساتھ ایمان لاتے ہیں دلیل نکلی ہے من ہا اولا ہا اولا مکے کے مشرق اور ان مشرقین مکہ میں سے کچھ من وہ ہیں یو امین بھی ہی جو اس قرآن کے ساتھ ایمان ہی رکھتے ہیں ما جہاد نا کافر اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کے مگر کافر ہی انکار کرتے ہیں ما کن تن من قَبْلِهِ من کتاب زجر ہے جی وَمَا جی ماکن تلو من قَبْلِهِ من کتاب اور تو نہیں تھا پڑھتا اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے ولا نہ تو لکھ سکتا تھا ہاتھ سے آپ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے ازلر مبتے لون اس وقت شک میں پڑھتے باطل پرخت صداقت رسول کی دلیل ہے کیا کہنا چاہتے ہیں جی اللہ اگر میرا پیغمبر لکھنا جانتا ہوتا میرا پیغمبر پڑھنا جانتا ہوتا پھر تو کافروں کا شک میں پڑھنا کچھ سمجھ آتا تھا کہ وہ شک میں پڑھ گئے یہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو خود بنا کے پیش کر رہا ہے جب میرا پیغمبر لکھنا نہیں جانتا پڑھنا نہیں جانتا پھر کیوں شک میں پڑے ہوئے ہو بل ہوا آیا تم بنا ماں کمل سے بل کے ساتھ رکھی ہے بل کے وہ قرآن آئےتے ہیں کھلی کھلی فی سدور لینا اوتل علم ان لوگوں کے سینے میں جن کو علم دیا گیا اب تو یہ قرآن اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہو گیا ہے اب تو اس میں تحریف اور شخص کی گنجائش ہی نہیں رہی اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ظالم بکالو لا لے آیا تم میں رب شکوا ہے کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس نبی پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے کیا مطلب ہوتا ہے جس کا یعنی جو نشانی ہم مانگ رہے ہیں تیرا گھر سونے کا بن جائے تیرے باغ لگ جائیں چشمے نکلنے لگے آسمان پہ چڑھ جائے یہ کیوں نہیں دکھاتا کل جواب شکوا میرے پیغمبر کہ انمل آیات ان با بے شک نشانیاں اللہ کے اختیار میں ہیں نما نا نذیر المبین کا دکھانا میرا کام نہیں ہے بے شک میں ہوں ڈرانے والا کھلم کھلا یہ بھی جواب شکوے میں ہے کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے اتاری تجھ پر کتاب یوتلہ علیہن جو ان پہ پڑھی جاتی ہے کیا یہ قرآن نشانی کافی نہیں یہ مطلب ہے جو. کیوں نشانی اور مانگ رہے ہیں اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی کہ امی کی زبان سے اتنی پسی کتاب نکل رہی ہے کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے اتاری تج پر کتاب جو ان پہ پڑھی جاتی ہے منکرے حدیث لوگ جو ہیں جیسے غلام احمد پرویز ہوا لاہور میں مولوی عبداللہ اللہ ہوا ایک اسلم نامی شخص ہوا ہے یہ منقر حدیث ہوئے ہیں ہمارے ملک میں یہ لوگ عبداللہ چکڑالوی غیر مقلب تھا اور یہ جو غیر مقلدین کی مسجد ہے لاہور میں چینیا والی مشہور مسجد ہے جس میں علامہ احسان احصان ظہیر صاحب خطیب تھے یہ مولوی عبداللہ چکڑالوی اس مسجد کا خطیب تھا پہلے تقلید کا انکار کیا تکلید کوئی نہیں تکلید شرک ہے بس قرآن حدیث پھر جب حدیثیں سامنے آئیں اور وہ لگی ٹکرانے ایک صفحے پہ کچھ اور دوسرے صفحے پہ کچھ اور حال کے لیے کسی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں ہے کہ یہ تکلید ہو جائے گی تو پھر انہوں نے کہا یہ سب اجمی سازش ہے یہ کوئی نبی پاک کا کلام نہیں ہے حدیث کا انکار دیکھیں آپ حدیث میں پڑھیں گے نبی پاک نے فرمایا ابن عمر کہتے ہیں کہ تمہارے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے اور دوسری حدیث اگلے صفحے پہ لکھی ہوئی ہے عثمان ابن مزعون ایک صحابی ہیں وہ فوت ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے اور ان کے چہرے سے آپ نے کپڑا ہٹایا اور آپ رونے لگے اب ایک عام آدمی جب ان دو حدیثوں کو پڑھے گا تو وہ کہے گا یہ قول و فعل میں تضاد ہے کہتے یہ ہیں کہ رونا نہیں چاہیے میت کو عذاب ہوتا ہے عمل یہ ہے کہ خود آئے ہیں اور روئے ہیں تو جب اس طرح کی حدیثیں ان لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو تقلید تو کرنی نہیں کہ کسی کا کسی نے حل جو بتایا ہے اس کو مان لیں تقلید تو شرک ہے تقلید تو حرام ہے اور تقلید تو جہلوں کا طریقہ ہے جہلیت کے زمانے کا طریقہ ہے تو پھر ان لوگوں نے ان حدیثوں کا انکار کر دی یہ عجمی سازش ہے یہ سب بات کی بنائی باتیں ہیں تو میں میں نے غلام احمد پرویز کی کتابیں پڑھی ہیں اور میں نے اس کو بہت پڑھا ہے اس نے تصو پہ کتابیں لکھی حضرت عمر کی سیرت پہ اس نے کتاب لکھی شاہکار رسالت اس کا نام اس نے رکھا شاہکار رسالت اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عمر کی سیرت کا اس نے حق ادا کیا اور لیکن وہ کہتا ہے عمر جو ہے نا یہ رسالت کا شاہکار ہے سارے صحابہ میں یہ بالکل نرالا ہے تو حضرت عمر سے اسے پیار کیوں ہو گیا من کر کو پیار ہو گیا حضرت عمر کے کہنے پر ہسب و نا کتاب اللہ وہ جو انہوں نے نبی پاک نے کہا تھا قلم دوات لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ کے دوں تو حضرت عمر نے کہا تھا ہسب و نا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کیا ہے اس وجہ سے حضرت عمر سے پیار ہو گئے اور ان کی سیرت پہ کتاب لکھ ماری شاہکار رسالت تصوف پہ کتاب لکھی تفسیر بھی لکھی ترجمہ بھی قرآن پاک کا لکھا تفسیر بھی لکھی اور موضوعات پہ بھی کتابیں لکھی لیکن میں اس کی بدی پہ حیران ہوتا ہوں کہ کتنا بددیانت آدمی اس آیت کو اپنے موقع پہ پیش کیا آوانا مجھے انا انزلنا علیکل کتاب کیا ان کو کافی نہیں ہے کہ ہم نے تجھ پر قرآن اتارا ہے تو قرآن کافی نہیں ہے اور کس طرف جاتے ہیں یہ یہ اس نے استدلال کیا حالانکہ اس کا مطلب آیت کا کیا ہے یہ جو موجزہ مانگتے ہیں کیا موجے کے لیے قرآن کافی نہیں مفہوم تو آیت کا یہ ہے کیا موجے کے لیے قرآن کافی نہیں اور کون سا معجزہ طلب کرتے ہیں کہ ایک امی کی زبان مقدس سے اتنا خوبصورت قرآن نکل رہا ہے تو یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے یہ مفہوم تھا اس آیت کا لیکن غلام احمد پرویز نے اسے بنا لیا کیا لوگوں کو قرآن کافی نہیں تو یہ حدیث کیوں مانتے ہیں تو یہ ذرا ذہن میں میں میں رکھیں گے بے شک اس میں قرآن میں البتہ رحمت ہے نفیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں کل کفا بلاہ بینی بین اتنے دلائل کے بعد اور اتنی خوبصورت مثال سنانے کے بعد اور اتنی زجرات کے بعد اگر اب بھی نہیں مانتے تو میرے پیغمبر تو تہ تیری سچائی پہ میرا رب گواہ کافی ہے کہ دے کافی ہے اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ولدین آ بالباطل اور جو لوگ ایمان لائے جھوٹ پر بالباطل اے دان باطلا ابن عباس نے مانا کیا جی دول مانی نے لکھا جی یا جھوٹی باتیں بل باتیں جھوٹی باتیں پیرانے پیر نے بیڑا غرق کر دیا بارہ سال کے بعد نکال لیا شمس تبریز نے جناب بوٹی بھوننی تھی سورج کو قریب بلا لیا میں میرے پاس آگ نہیں ہے تو نیچے آ جا اور بوٹی بھون کے واپس چلا جا لیکن یہ یاد رہے کہ صرف بوٹی بھوننی ہے مجھے نہیں بھوننا ساتھ یہ جھوٹی باتیں یہ جھوٹی باتیں مانتے کس سے کہانیاں موزور ویسے واقع فارو مل اور منکر ہوتے ہیں اللہ کی. اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں جھوٹھی باتوں پہ اعتبار کرتے ہیں الاقم الخرون یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے وجستہ لو نقبل زجر جلدی مانتے ہیں تو اسے عذاب لیا وہ عذاب جس سے تو ڈراتا رہتا تھا وَلَوْ لَا اگر نہ ہوتا عجل وقت مقرر عذاب کا ایک ٹائم مقرر ہے وَلَيَا تِيَنَّهُ البتہ آئے گا ان پہ اچانک یا قیامت مراد ہے یا جنگ بدر کی شکت وہ لا یش اور ان کو پتا بھی نہیں چلے گا گھیرنے والی ہے کافروں کو یوم شاہب ہو جس دن لپیٹ لے گا ان کو عذاب من خو ان کے اوپر سے, سے ارج الحمد ان کے پاؤں کے نیچے سے اور اللہ کہے گا زو کو ماں کو ملوم چکھو مزہ اپنے آمال کا یا بادی اللہ دینا آمن متعلق ہے جی دعوے اول کے متائق کی وجہ سے گھر چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا لیکن توحید میں نرمی اختیار نہ کرنا یا یہ ضدی عذاب مانگنے والے خود بھی نہیں مانتے اور ماننے والوں کو بھی تنگ کرتے ہیں یا عبادی اللہ اے میرے وہ بندوں جو ایمان لے آئے ہو ان وا سے بے شک میری زمین کشادہ ہے اگر ایک جگہ پہ حق بات پہ عمل نہیں ہو سکتا تو مکے میں پریشان ہو تو زمین میری فراخ ہے یا پابود پر خاص میری ہی عبادت کرو ہجرت کر کے جہاں بھی جاؤ اس بات کو یاد رکھو کہ عبادت صرف میری کرنی ہے کلو نفس ہر نفس نے چکھنی ہے موت دل میں خیال آئے کہ ہجرت کرتے ہوئے جائیں گے تو راستے میں موت آ جائے گی یا مارے جائیں گے اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے موت کا ایک دن مقرر ہے وہ آنا ہی آنا ہے یا موت یقینی چیز ہے سب چیز کو چھوڑ کے گھر بار بال بچے چھوڑ کے چلے جانا ہے تو یہ بہتر نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے وطن چھوڑ دیا جائے یہ سما لاؤں گا پھر ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے ولدین آمن بشارت جو لوگ کیے لل جنت گور ہم انہیں گے جنت کے بالا خانوں میں ان کے نیچے نہریں ہمیشہ رہیں گے اس میں نی مجرل العاملین خوب اجر ہے عمل کرنے والوں کا العاملین دین کے لیے مسائب اٹھانے والے اللہ دینا سابارو جن لوگوں نے صبر کیا مضبوط رہے اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے بہترین اجر ہے ہم نے جنت تیار کی ہے اگر دین کے لیے وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ جانا دین کو نہیں چھوڑنا وق آئی مندا بتین لاتا منس کہا ایک شبے کا جواب ہے وطن چھوڑ کے چلے جائیں گے کہاں جائیں گے کوئی روزگار معیشت فقر و فاقہ سے مر جائیں گے کھائیں گے کہاں سے وک آئیے مندا اور کتنے جاندار ہیں لا تخت کہا نہیں اٹھا رکھتے اپنی روزی اواہ اللہ, اللہ روزی دیتا ہے ان کو بھی بھیا اور تمہیں بھی کتنے جاندار ہیں وہ کوئی ذخیرہ کرتے ہیں روزی کا واہ سمی العلیم اور وہی ہے سننے والا جاننے والا والا انسال تا من خلکت سماواتی ولیل اکلی دوسری جی اللہ سبھی الاعتراف من بنل جس اللہ کی توحید اور وادانیت اور الوحیت ہم منوانا چاہتے ہیں اس کے تو یہ بھی قائل ہیں ان سے پوچھ لے اور اگر تم پوچھے ان مشرقوں سے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو لکول تو کہیں گے اللہ نے فَأَنَّا تم, تمہیں دھکا کہاں سے لگ گیا پھر کہاں سے الٹے پھرے جا رہے ہیں منت تو پھر وہ کہاں سے الٹے پھرے جا رہے ہیں, یا مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ گلے میشا دلیل عقلی تیسری اللہ فراہ کرتا ہے روزی جس کے لیے ہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کر دیتا ہے ان اللہ بک شعین علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے تو سمجھتا ہے کہ کس آدمی کو کتنی روزی ہم نے فراہم کرنی ہے تو یہ روزی کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں. انسال اکلی رابے چوتھی اللہ اور اگر تم ان سے پوچھے کس نے اتارا آسمان سے پانی پھر زندہ کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد یعنی بنجر ہو جانے کے بعد بے آباد ہو جانے کے بعد تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ بارش پر کھانے والا بھی اللہ اور زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد آباد کرنے والا بھی اللہ لِلَّهِ ہم دلائے میرے پیغمبر کہہ دے تمام صفات کار سازی اللہ کے لیے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ لا کے سمجھتے نہیں عقل نہیں رکھتے وما حضا تنیا اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا انتار کا اور بے شک گھر آخرت کا لہی حقیقی زندگی کہ جس زندگی کے بعد موت نہیں ہوگی لوکانو یا لمو اگر وہ جانتے ہوتے کیا یہ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے کھیل تماشا ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے کیا نہ ماننے کی وجہ اور تزحید منت دنیا اللہ دنیا سے بے رگبتی پیدا کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں کہ دنیا کو اپنے دل میں نہ سماؤ یہ کچھ نہیں ہے پیدارا کے منہ فل کے سجر متعلق دعوے توحید اور جب سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں پکارتے ہیں اللہ کو خالد کرنے والے اس کے لیے پکار پلمل برے پھر جب اللہ ان کو بچا کے لے آتا ہے خشکی کی طرف اظاہوم یوشر اس وقت وہ شرک کرتے ہیں لیجک فرو بیما آئی نا ہم لکرو کا نام امر کے لیے لیکن تحدید کے طور پہ لام امر برائے تحدید کیا میں نے کریں گے وہ ناشکری کر لیں وہ ناشکری کر لیں بما آتے ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی ہیں والے تمتاؤ اور وہ نفع حاصل کر لیں فو ان قریب وہ جان لیں گے ناشکری کا انجام یہ مشرقین مکہ کا عقیدہ بیان ہوا جی کہ وہ جب کشتیوں میں ہوتے اور کشتی گردار میں آتی میں پتی تو این مصیبت کے دوران وہ اللہ کو خالص کر کے پکارا کرتے تھے کشتی جب کنارے آ لگتی تو اس وقت وہ اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگتے کوئی کہتا میں نے ابراہیم کو آواز لگائی تھی انہیں موڈا ماریا تے کشتی نکلی نا میں نے بھائی لات کو پکارا تھا لات پہنچیا کہ نہیں پہنچا پہنچیے کہ نہیں پہنچی تو باہر آ کے وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے تھے یہ مشرقین مکہ کا عقیدہ بیان ہوا اور آج ہمارے دور کے جو مسلمان ہیں کلمہ گو کلمہ کلمہ گو یہ کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہیں مومن ہیں یہ این کشتیوں میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں بہاول حق بہا یا ہق الدین کشتی لگا دے پار کشتی وہ ایک گانا بنایا ہوا ہے مولا علی میری کشتی پار لگا دینا امداد کن امداد کن از بہر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کون یا شیخ عبد القادرا اگر قیامت کے دن اللہ نے ابو یال سے کہا تو جہنم میں چلا جا تو مشرق ہے اور ان پاکستانیوں سے کہا تم میرے نبی کے عاشق ہو تم جاؤ جنت میں ابو جال نے اگر استغاثہ کر دیا کہ یا اللہ میں این مصیبتوں میں تجھے پکاروں خالد تم میرے لیے جہنم اور یہ بھڑوے این مصیبت میں تجھے چھوڑ کے نبیوں ولیوں پیروں فقیروں کو پکارے تو یہ جنتی نہ میرے اللہ یہ تیرے انصاف کے خلاف ہے یا تو مجھے بھی ان کے ساتھ جنت میں بھیجنا یا میرے انے رلا اکتر ہے نا سارے مجھے یہ این مصیبتوں میں کشتیوں میں گھر کے غیر اللہ کو پکارتا ہے اور ان سے امداد طلب کرتا ہے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ بارہ کا ہنسا جو ہے اس نے بڑی اہمیت اختیار کر رکھی ہے بارہ شاید بارہ اماموں سے ہو ہو سکتا ہے کہ شیخ ابد القادی جی لانی نے کشتی باہر نکال لی تو کتنے سالوں کے بعد اور پاک پتن والے جو بابا فرید ہیں یہ کچے دھاگے کی تند پہ کنویں میں الٹے لٹکے رہے بارہ سال کچے دھاگے کی تند پہ لٹے بارہ سال پہلے بیڑا कर کر دیا پھر بارہ سال کے بعد بیڑا کنارے لگا کہاں لکھا ہوا ہے کس کتاب میں کون سا دریا تھا کہاں سے بارات چلی تھی کہاں جا رہی تھی نہیں جی یو مین اب اس کی تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ملون بل گئے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو مشرقین ہیں اور ہیں ہمارے ایک میاں والی کے عالم ہوتے تھے مولانا محمد امیر رحمت اللہ علیہ تو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے اپنی تقریر میں رب رسے یعنی رب جب ناراض ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ اکل جو ہے یہ نکال دیتے رب ر مت یعنی وہ چھین لیتا ہے سمجھا حضرت لوت علیہ السلام کی جو پوری قوم تھی سارے ہی بدماش تھے سارے ہی حرام زدگی دو طرح پورا شہر چوڑایا ان کے گھر پہ وہ بھائی ہاؤ لائے بنا تی کیا کرتے ہو پاگلوں تو حضرت لو تو آخر میں آ کے کہتے ہیں علیہ سمن کم رجل الرشید ایک بھی بندے دا پتر نہیں تو میں بھی ان مشرقین اور مبتدئین سے کہتا ہوں اللہ سمن رجل الرشید تم میں ایک بھی رجل الرشید نہیں ہے عقل سے کام لے یہ برات غرق ہو گئی اور مرد بھی غرق ہو گئے دوب گیا بیڑا پورا ڈوب گیا جہاں سے یہ بارات چلی تھی وہاں پتہ چلا وہ ہماری بارات غرق ہو گئی اور بندے ہمارے مر گئے ڈوب گئے ان کی جو بیویاں تھیں انہوں نے عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کر لی شادیاں کر لی بارہ سال کے بعد بیڑا باہر نکلا بما آدمیوں کے یہ بھی زندہ ہو کے جا پہنچے اور انہوں نے جا کے دعویٰ کر دیا ہوگا بے اے بھائی یہ سڈیاں نے اور جنہوں نے دوسری شادیاں ان سے کی تھی انہوں نے کہا ہوگا کسی مر کھپ گیس آؤ کتوں نکل کے آئے ہو تو یہ تو بڑا ہوگا کہ یہ عورتیں کس کی کسی بندے نے اس بارے میں نہیں سوچا ہمارے ایک جماعت کے عالم ہوا کرتے تھے حافظ اللہ دار گجرات کے تھے میں نے ان کی تقریریں بھی سنی ہیں اور ان کو دیکھا بھی ہے عمر بڑی پائی ہے حضرت شاہ جی کو اور حضرت شیخ القرآن کو کھلاتے رہے ہیں تو وہ سنایا کرتے تھے کہ ہم کہیں سے آ رہے تھے شاہ جی بھی حضرت شیخ بھی اور میں بھی تو کچھ سفر جو تھا وہ کشتی کے ذریعے کرنا تھا تو ہم کشتی میں بیٹھ گئے لوگ اور بھی کشتی میں تھے کشتی کردار میں آ گئے ناموافق ہوائیں چلی مل نے کہا بھائی اپنا اپنا سنبھالا کرو گے میرے ہاتھ سے معاملہ باہر نکل گیا تو لوگ بغداد کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے یا شیخ عبد القادر جی لالی شیان یا شیخ عبد القادر جی لالی. بابا لداخ کہتا ہے پہلے تو میں دیکھتا رہا پھر میں ان لوگوں کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں انہوں نے کہا بابا ہم بغداد کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں شیخ عبد القادر جی رانی کو بلا رہے ہیں آپ ہماری طرف ہاتھ باندھ کے کھڑے کیا ہے آپ کو میں نے کہا آج جمعرات ہے کل جمعہ ہے ہم نے اپنی اپنی جگہ پہ جا کے جمعہ پڑھانے ہیں کسی ایسی شخصیت کو آواز لگاؤ جو کل تک نکالے جس کو تم آواز لگا رہے ہو اس کی عادت میں جانتا ہوں یہ پہلے بارہ سال بڑے یہ پہلے بارہ سال دب ہوتا ہے پھر مرضی میں آئے تو نکالے اس کو ڈال جاؤ تو مشرقین مکہ جو تھے وہ این کشتیوں میں کردار میں پھنس کے اس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکارے آولہ مو کیا وہ نہیں دیکھتے دلائل دیے نا اللہ نے اور ان کے رویوں پہ شکوا کیا نا اللہ نے تو اب اللہ فرماتے ہیں توحید کے دلائل بھی دیکھو اور ان پر میرے انعامات بھی دیکھو میں نے ان پہ کتنے انعام کیے ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے بے شک ہم نے بنایا ہے حرم کو پناہ کی جگہ امن والا جس شہر میں یہ رہ رہے ہیں ہم نے اس کو امن والا بنایا ہے حالانکہ یو تو خطاف اچک لیے جاتے ہیں لوگ منہاول ہند ان کے ارد گرد سے ارد گرد کے حالات دیکھیں کتنی ڈاکا زمیاں ہیں مسافر لٹتے ہیں قافلے لٹتے ہیں لوگ اچک لیے جاتے ہیں اور ہم نے ان کو امن والے شہر میں ٹھکانہ دیا بل یؤمنون باطل معبودان باطلا کیا یہ باطل کے ساتھ یقین رکھتے ہیں و ب نعمت اللہ یقفرون اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں ہمارے احسانات کی ناشکری کرتے ہیں اور باطل کے ساتھ یقین رکھتے ہیں ومن ہو, کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جس نے باندہ اللہ پہ جھوٹ یا اس نے تکلیف کی حق بات کی جب وہ آئی اس کے پاس کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے کابروں کے لیے ولدوفینا خلاصور اور دونوں دعووں کا اعادہ ہے اور جن لوگوں نے محنت کی نہ ایسی حق کے نام جن لوگوں نے محنت کی فی نہ ہمیں راضی کرنے کے لیے ہمارے رستے میں توحید کے لیے ل نہ دی نہ ہم دکھائیں گے ان کو اپنی طرف آنے کے رستے مراد جنت ہے جی ل نہ نسب تنہا ہم ان کو ثابت قدم رکھیں گے نزید ہم ہدایتن ہم ان کو ہدایت میں بڑھاتے چلے جائیں گے جن جی لوگوں نے ہمارے رستے میں مصیبتیں اٹھائیں دعوئے اول جی وہ ان شک اللہ جو ہے وہ محسنین کے ساتھ ہے موہسنی جو اللہ کے رستے میں تکلیفیں ہوتی ہیں ہماری مدد ان کے ساتھ ہے ہماری نصرت مومنوں کے ساتھ ہے اور جو مومن نہیں ہیں کافر ہیں وہ ہماری مدد سے محروم ہیں ہم ان کو پکڑیں گے تو وہ بھاگ نہیں سکیں گے دوسرا دعوی سورت الروم ربط صورت روم با صورت ان صورت سورت میں کہا گیا کہ مسئلہ توحید کی وجہ سے تم پر آزمائشیں آئیں گی سورت ان میں کہا گیا کہ مسئلہ توحید کی وجہ سے تم پر مصیبتیں آئیں گی ثابت قدم رہنا اب سورت روم میں کہا جائے گا اب سورت روم میں کہا جائے گا اگر تم ثابت قدم رہے تو میں تمہیں فتح عطا کروں گا اگر تم آزمائشوں میں پورے اترے ثابت قدم رہے تو میں تمہیں فتح عطا کروں گا مختصر تھا جو میں خلاصہ سمجھ لیں یا اسے ربض سمجھ لیں وہ سورت روم کا مضمون کیا ہے جی وادہ فتح بہت مومنوں سے وادہ فتح اتنی بات آپ کے ذہن میں اگر رہے گی تو پھر آپ اس کو جتنا بڑھانا چاہیں گے پھیلانا چاہیں گے آپ مضمون میں پھیلا لیں گے سورت ان میں کیا بیان ہوا تشجیل علم جس مسئلہ توحید کو تم نے مانا اس کی وجہ سے مصیبتیں آئیں گی دکھ آئیں گے پریشانیاں آئیں گی غم آئیں گے وطن چھوڑنے پڑیں گے لڑائیاں لڑنی پڑیں گی ثابت قدم رہنا تمہارے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے اب سورت روم میں کہا جائے گا اگر تم ثابت قدم رہے اور اس مسئلے پہ پکے رہے تو میں تمہیں فتح عطا کروں گا خلاصہ لکھیے تین بار واد فتح تیرہ دلائل اقلی اذاق کے لیے امور صلاح دو عقلی دلیل برائے قیامت ایک مثال مابودے برحق اور مابودا نے باطلا بس یہ تین بار وعد فتح تیرہ عقلی دلائل مسئلہ توحید کے لیے دفعیہ آزاد کے لیے امور ثلاثہ دو عقلی دلیلیں برائے ثبوت قیامت ایک مثال معبودان باطلہ اور مابود برہاقہ سن چھ سو چودہ عیسوی میں فارس اور رومیوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی رومی اہل کتاب تھے عیسائی فارس مجوسی تھے فارف جیت گئے رومی ہار گئے رومیوں کو شکست ہو مسلمانوں کو بڑا دکھ ہوا کہ مجوسیوں کے مقابلے میں اہل کتاب ہار گئے مشرقین کی ہمدردیاں فارف کے ساتھ تھیں وہ بڑے خوش ہوئے جشن منایا کہ ہمارے فارس کے لوگ مجوسی جیت گئے اللہ نے سورت روم میں رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کی پیشن گوئی فرمائی فیبز اور یہ بھی خوشخبری سنائی کہ جس دن رومی فتحب ہوں گے تو اس دن مسلمانوں کو بھی ایک بہت بڑی خوشی حاصل ہوگی تو جس دن رومی کامیاب ہوئے اس دن مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح مل تو خوشی ڈبل ہو گئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کافر ابیب نے خلف سے اس پہ شرط لگا کہ رومی غالب آئیں گے کوئی آثار نہیں تھے رومیوں کے غالب آنے کے ابھی ابھی تو انہوں نے شکست کھائی تھی دس دس اونٹ شرط میں طے ہوئے مدت مقرر ہوئی تین سال تین سال کے اندر اندر رومی دوبارہ غالب پائیں گے نبی پاک سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ مدت تین سے بڑھا کے نو سال کر لیجیے اس لیے کہ بزا کا لفظ تین سے نو تک پہ اطلاعات ہوتا ہے انہوں نے مدت تین سے نو سال کر لی اور شرط سو سو اونٹ کی کرناچہ جب رومی چھ سال کے بعد غالب آ اس پیشن گوئی کے چھ سال بعد غالب آئے حلف تو موجود نہیں تھا اس کے وارسوں سے حضرت ابو بکر نے سوروٹ وسو کی بات کہ شرط لگانا یہ کس حد تک جائز ہے مدارک نے حضرت قطاد تاب کا کال نقل کیا کانا زال کا شرط یہ شرط جو لگائی گئی تھی ان احکام کے حرام ہونے سے پہلے لگائی اور کی لواز باد جو ہیں ان کی حرمت سے پہلے کی یہ شرط ہے اس وقت جائز تھا شرط لگانا حلیف العمی اللہ عالم بے مراد گول بتے مغلوب ہو گئے رومی فی ادن الرز قریب کی زمین فارس میں نیلوی صحت یہ میں کرتے ہیں جی قریب کی زمین سے مراد فارس کی زمین کئی لوگوں نے دمشق بھی مراد لیا ہے جی کہ یہ جنگ دمشق کی زمین پہ ہوئی تھی غالب مغلوب ہو گئے رومی قریب کی زمین فارس میں اور وہ غلط مصدر مبنی لمفول بادم اے باد مغلوبہ اور وہ اس مغلوبیت کے بعد یقین غالب آئیں گے سین تاکید کے لیے بز اے سی چند برسوں میں تین سے نو چھ سال کے بعد یہ پیشنگوئی پوری ہو گئی لاہل الْأَمْرُ اللہ ہی کے لیے اختیار ہے من قبلو اہل فارس کے غلبہ سے پہلے بھی ومن بادو اور اہل فارس کے غلبہ کے بعد بھی سارے اختیار اللہ کے پاس يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اس دن خوش ہوں گے مومن بنصر اللہ اللہ کی مدد سے مدد کرتا ہے اللہ جس کی چاہتا ہے بہ عظیز الرحیم جملہ تعلیلیہ وہ مدد کر سکتا ہے کہ غالب ہے رحم کرنے والا ہے تو جس دن رومیوں کی فتح کی اطلاع آئی اس دن بدر میں اللہ نے مومنوں کو فرم یہ ہے یو می یف رو مین باد مو مین وی بات وادن وعدہ کیا اللہ نے ایک وعدہ فتح کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یا دنیا. دنیا کی زندگی کے ظاہری پہلو کو لوگ جانتے ہیں دنیا کی زندگی کے ظاہری پہلو کو اور وہ آخرت سے غافل ہیں کو دیکھیں تو ظاہر من الحات دنیا کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ دنیاوی زندگی کی ٹیپ ٹاپ جو ہے اور عیش و نشاد جو ہے اس میں لگے ہوئے ظاہر بنانے میں ہمارے مکان اچھے ہونے چاہیے سواری اچھی ہونے چاہیے زمینیں زیادہ ہونی چاہیے اس ٹیپ ٹاپ میں لگے ہوئے اور کچھ مفسرین نے میں کیا کہ ظاہری حالات رومیوں کی کامیابی کے نہیں تھے لوگ جانتے ہیں دنیا کی زندگی کے زہری پہلو کو زہری حالات تو رومیوں کی کامیابی کے بالکل نہیں لگتے تھے اولم یہ فی روفی انف حسین زجر مشرقین کیا وہ نہیں سوچتے اپنے دلوں میں کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اللہ حق اظہار الحق حق کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا, اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا، قیامت مراد کثیر اور بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں آخرت کی تیاری نہ کرنا یہ انکار ہی کے زمرے میں ہے جی اور بے خوف ہو جانا کہ رب کے سامنے پیش ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے اور ایک ایک حرکت کا حساب دینا ہے یہ سوچ جب ختم ہو جائے بندے کی تو یہ بھی گویا کہ انکار ہو گیا اولم یسیرو فلر تکویف تخویف ہے دنیا بھی کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں پھر وہ دیکھتے کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا من قبل ہم جو ان سے پہلے ہوئے ہم نے کیسے انہیں اکھاڑ کے مارا تھا کالو اشد قوتن وہ زیادہ سخت تھے ان سے طاقت میں وہ اثار الرزا ہل چلانا اور انہوں نے ہل چلائے زمین میں خوب ہل چلائے زمین میں وہ اور انہوں نے آباد کیا اس زمین کو اکثر اما امر اس سے زیادہ جتنا نے آباد کیا وہ بڑے ہنرمند لوگ تھے بڑے بڑے مکان بناتے تھے بڑے بڑے ان ناتھ آئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی دلیلیں لے کے اللہ ہم نے ان کو اخاڑ مارا تو نہیں تھا اللہ کہ وہ ظلم کرتا ان پر لیکن وہ انہوں نے اپنے پہ آپ ظلم کیا انہوں نے ہمارے نبیوں کی بات کو نہ مانا تو ہم نے انہیں تباہ کر دیا تھا تم نہیں مانو گے تو تمہیں چھوڑ دیں گے آقبت السوء. پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کیسا برا. کو بے انکسب اس وجہ سے کہ انہوں نے تکذیب کی اللہ کی آیتوں کی وہ کانو بحیست اور وہ تھے ان آیتوں کے ساتھ ماہن آتے تو ہم نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا تھا اللہ خلق پہلی عقلی دلیل برائے سبوت قیامت دو دلیلیں ثبوت قیامت کے لیے عقلی آنی ہیں پہلی دلیل اللہ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی سما دوں پھر اس کو لوٹائے گا سما لیے تر جاؤں پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے یعنی پہلے بار بھی اللہ بناتا ہے دوسری بار بھی اللہ ہی بنائے گا یوم تکویف اقربیہ جس دن قیامت قائم ہوگی یبل سل مجرم ناک امید ہو جائیں گے یبل آس ٹوٹ جائے گی مجرموں کی من کل خیر نا امید ہو جائیں گے مجرم من کل خیر ہر بھلائی سے ولم یکن من شفا اور نہیں ہوگا ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی یہ جو کہتے تھے چھڑا کے لے جائیں گے اور بچا کے لے جائیں گے اور بڑے کام آئیں گے اور ان کی رب مورتا نہیں ہے کوئی کام نہیں آئے گا وہ کانو بے شرا کا یہ مشرق ہو جائیں گے اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے جب کوئی شریک کام نہیں نہ آئے گا اور کوئی سفارش نہیں کرے گا نا تو پھر یہ مابودان باطلہ کی الوحیت کے منکر ہو جائیں گے یہ کوئی معبود نہیں ہے دے پلے ککھ نہیں یوم تکوماخ اور جس دن قیامت قائم ہوگی یوم یہ تفرق اس دن لوگ ہو جائیں گے جدا جدا الگ الگ ہو جائیں گے یعنی جنتی اور جہنمی پھر آگے اس کو بیان کیا بس جو لوگ ایمان لائے عمل کیے نیک فہون تھی روز وہ ہوں گے بغوں میں یوہ مسرور امون جن پر نیمتے کی جائیں گی یوکر جن کا اکرام کیا جائے گا اور جن لوگوں نے کفر کیا اور تقریب کی ہماری آیتوں کی اور آخرت کی ملاقات کی تقریب کی وہی لوگ ہوں گے عذاب میں موہ درون مکیمون بسوحان اللہ اصل دعوی توحید جس کی وجہ سے وعدہ فتح برائے یہ جو تمہارے ساتھ ہم نے نصرت و فتح کا وعدہ کیا اس مسئلے کی وجہ سے کیا بس بحا اللہ, اے صبح اے صبح اللہ سب اللہ صبح نہ بیان کرو اللہ کی سبحان اللہ کالا ابن و عباس المراد و ہا ہونا اصلا ابن عباس کہتے ہیں تسبی سے مراد کس جگہ پہ نماز ہے اس لیے کہ نماز شروع سے لے کے آخر تک تصوی تصویر اور دلیل ان کی یہ ہے ہی نا تم سونا ہی نا تصب ہونا اشی ہی نا تج یہ جو اللہ نے وقت مقرر کر دیے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد نماز ہے پس پاکی بولو اللہ کی اس کا کوئی شریک نہیں ہے ہی نہ تم سونا جس وقت تم شام کرو مغرب عشاء نہ اور جس وقت تم صبح کرو حجر کی نماز پلہ ہم دو علت ہے جی ماں کبل کیوں پاکی بیان کرو کہ تیری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں تیری صفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں کیوں اسی کے لیے ہیں خوبیاں اسی کے لیے ہیں سفات کار سازی آسمانوں میں اور زمین میں وہ جن اور دن کے پچھلے وقت اثر جن وہی نہون اور جس وقت تم دوپہر کرتے ہو زہرتی بحر بحر محیط مدارق رولمانی تمام مفسرین نے لکھا کہ پانچ وقت وقتوں کی تائید اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے یوکرج الحیا من المیت ثبوت قیامت کے لیے دوسری عقلی دلیل نکالتا ہے زندے کو مردے سے جس طرح وہ بے جان سے جاندار نکال لیتا ہے وہ قیامت کے دن مردوں کو قبروں سے نکال لے گا بھائی خرج الم تمن الحیے <الْحَيِيه> نکالتا ہے مردے کو زندے سے بھائی حجیے لرزہ بادم <مَهُتِيه> ہوتے اور زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کے مرنے کے بنجر ہونا بے آباد ہونا وہ کزالے کا اسی طرح تم نکالے جاؤ گے جس طرح زمین سے فصلیں باہر نکلتی ہیں اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکال لیا جائے گا وہ من آیا ان حالان من ترابن پہلی اقلی دلیل جی تیرہ دلائل میں سے جس مسئلہ توحید کی وجہ سے مومنوں کو فتح ملنی ہے اور جس مسئلہ توحید کے انکار کی وجہ سے مشرقین پہ عذاب آنا ہے اس مسئلہ توحید کو دلائل سے روشن کیا جا رہا ہے ومن حیاتی اور اس کی معبودیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اس کی معبودیت کے بہت سارے نشان ہیں ان میں سے ایک یہ ہے خلقکم من ترابن پیدا کیا تم کو مٹی سے اے من آدم و آدم من تراب سم اذا انتم بشر پھر اب تم آدمی ہو بشر ہو دن تشرون جو ہر طرف پھیلے ہوئے ہو ایک آدم تھا اس سے پھر دیکھو کتنی نسل ہم نے بڑھائی یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہیں تو پھر عبادت کے لائق بھی ہم ہیں ومن آیاتی دوسری اکلی دلی اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے پیدا کیا تمہارے لیے من انفوسے کو من جن پیدا کیا تمہارے لیے تمہاری جنت سے ازواجن بیویاں تسکن تاکہ تم سکون پکڑو ان کی طرف مبدا تن اور اللہ نے رکھ دی تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان یا عام ہے اللہ نے رکھ دی تمہارے درمیان مبدا محبت ورحمتن اور شفقت کا جذبہ چھوٹے بڑوں سے محبت کر رہے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا وقت لاکو السنت کم اور مختلف ہونا تمہاری زبانوں کا الوان اور تمہارے رنگوں کا رنگ مختلف ہیں بولیاں مختلف ہیں ان نفیز علیہ العالمین بے شک اس میں البتہ نشانیاں للعالمین جاننے والوں کے لیے سمجھ والوں کے لیے کہ فائدہ وہی حاصل کرتے ہیں ومن آیاتی چوتھی عقلی دلی اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تمہارا سونا رات کے وقت اور دن کے وقت وقت گاہ فضلے اور تلاش کرنا تمہارا اس کا فضل مراد تجارت ہے نفیزا لے کر ڈر کس کا بجلی گرنا پڑے گا امید کس کی بارش آئے گی وزیر سمائے مان اتارتا ہے آسمان سے پانی پھر زندہ کرتا ہے ساتھ اس کے زمین کو بعد اس کے مرنے کے آسمان اور زمین بے امری ہی اس کے حکم سے آسمان کھڑا ہے زمین بچی ہوئی ہے پھر جب تم کو بلائے گا بلانا تو من ارض ازا ان تم زمین سے اسی وقت تم نکل کھڑے ہوو گے قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا دوسرا سور نفقہ تو تم نکل کھڑے ہو گے ونفی سماوات ساتویں اکلی دلیل اور اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں سب کے سب اسی کے فرما مردار ہیں واہو ول ابدالخل کا آٹھویں اکلی دلیل اور وہی ہے جو ابتدا ان پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر اس کو لوٹائے گا وہ آن والے یہ اور یہ لوٹانا اس پہ آسان ہے پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے اس کو لوٹانا کون سا مشکل ہے ول مسل آل اور اسی کے لیے ہیں سفتیں اچھی اچھی اور اسی کے لیے ہے شان بڑی جب آسمانوں میں اور زمین میں وہ غالب حکمت والا ذرا بالکم مسلم من انفسکم مثال معبودان بادلہ و معبود برحق من انفسکم من احوال انفسکم من احوال انفسکم یہ مثال تمہارے اپنے حال سے محفوظ ہے اتنے دلائل کے بعد آٹھ دلیلیں دیے ہم نے اتنے دلائل کے بعد بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی تو آؤ ایک مثال کے ذریعے سمجھو اور اللہ نے بھی لوگوں کی دکھتی رنگ پہ ہاتھ رکھا ہے بیان, بیان کی تمہارے لیے ایک مثال من انفسکم تمہارے اپنے نفسوں میں سے تمہارے اپنے حالات میں سے کیا حلکم حل مما ملکت ایمان کم کیا تمہارے غلام ملکت ایمان کم جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ غلام ہیں کیا تمہارے غلام تمہارے حصہ دار بنتے ہیں کیا تمہارے غلام تمہارے حصہ دار ہوتے ہیں فیمار اس مال میں جو ہم نے تمہیں دیا زمین ہم نے دی تو آدھی غلام کو دے دو دکان دے دی تو آدھی دکان غلام کو دے دو کرتے ہو ہوئے تم پیئے پھر تم ہو جاؤ اس میں برابر وہ بھی تمہارے مقابلے میں آ جائے گلام نوکر تمہارا خاف تم ڈرنے لگو ان سے کم انفسکم جس طرح ڈرتے ہو اپنوں سے اپنے جیسا آدمی ہے چودھری کے مقابلے میں چاہیے تو ڈرتا ہے بندہ تو وہ بھی تمہارے مقابلے میں آ جائے اور تم ڈرنے لگو اس سے کرتے ہو ایسے نہیں کرتے ہو تم اپنے پیارے غلام کو اپنی ملک میں سانجی اور شریک نہیں بناتے ہو میں بھی اپنے پیاروں کو اپنی ستوں میں شریک کو نہیں بناتا کزال کا نفسر آیات اس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ایسے اس قوم کے لیے جس کو عقل ہے بلکب اللہ دین اظلم بلکہ پیروی کی ظالموں نے اللہ, اللہ اشرف اتنے دلائل کے بعد اور اتنی خوبصورت مثال کے بعد یہ نہیں سمجھتے ہیں میرے پیغمبر یہ مہر جب کے نیچے آئے ہوئے ہیں ان پہ موہرے لگ گئی ہیں بلکہ پیروی کی مشرقوں نے آپ اپنی خواہشات کی بغیر علم بغیر سمجھے کوئی دلیل نہیں ہے اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اصلا یا رسول اللہ لے آن بس اللہ, اللہ, اللہ خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں من کون ہدایت دے سکتا ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے جماری اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا فاکم وجہ کا لدین حنیفہ متعلق با وعدہ نصرت واد فتح وعدہ فتح اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ تم مسئلہ توحید پہ پکے رہو گے شرک کے قریب نہیں پھٹکو گے وعدہ نسرت فتح اس شرط کے ساتھ ہے کہ تم توحید پہ پختہ رہو کیم وجہ کلدی نے حنیفا سیدھا رکھ اپنا چہرہ مراد دات ہے دین دین کے لیے حنی فن یق سوہوں کے سارے باطل ادیاان سے منہ مو مول لے اور دین توحید کو مان فطرت اللہ لازم پکڑو اللہ کے دین کو فطرت سے مراد دین جی لازم پکڑو اللہ کے دین کو جس دین پہ لوگوں کو پیدا کیا کل مولودی یولد علی الفطرہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لازم پکڑو اللہ کے دین کو جس دین پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا لا تبدیلا لے خلق اللہ اللہ کے دین میں تبدیلی کوئی نہیں خلق بمینا دین ابن عباس نے مینا کیا ارضمو فطرت اللہ لازم پکڑو اللہ کی فطرت کو ولا سب دل تو اور توحید کو شرک کے ساتھ نہ بدلو لا تبدیل قلعہ اور نئی تبدیلی اللہ کے دین میں ذالک الدین القیم یہی دین سیدھا لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے منی حال ہے جی حال واقع ہوا ہے سے الزمو فطرت اللہ الزمو کے فائل سے حال ہے معنی یوں کریں گے لازم پکڑو اللہ کی فطرت کو اس حالت میں کہ تم رجوع کرنے والے ہو اس کی طرف لازم پکڑو اللہ کے دین کو اس حالت میں کہ تم رجوع کرنے والے ہو اس کی طرح و ہو اور اسی سے ڈرو واقی مسلح اور نماز قائم رکھو بلا تک مشرقین اس کا تعلق منیبین سے ہے جی حکیم الصلاح سے نہیں ہے اس کا تعلق منیبین سے ہے لازم پکڑو اللہ کی فطرت کو اس حالت میں کہ تم رجوع کرنے والے ہو اللہ کی طرف ہو اور مت بنو مشرقوں میں سے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے یہاں بہت خوبصورت بات کی فرماتے ہیں دین فطرت کے تین اصول ہیں فطرت اللہ اللہ فطر الناس لا تبدیل اللہ صلی اللہ تبدیل الخل قلعہ ضال قبیل القیم دین فطرت کے تین اصول ہیں تقوی نماز اور شرک سے بچنا ان تینوں اصولوں کو یہاں بیان کیا وہ عملا مِنَ لاترق یہ ہے فطرت اللہ سے درو, نماز کی پابندی کرو اور شرک نہ کرو من الَّذِينَ پر رکھو جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو وہ کانو اور ہو گئے گرو گرو کلو ہز بِمَا بماندئین فرم ہر فرقہ اس دین پر جو ان کے پاس ہے ریج رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں پہلے مومنوں کو نصیحت کیجیے فطرت اللہ و تقوی مسلات و من المشرقین اب مشرقین پہ اللہ زجرے کرنے لگے ہیں اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو تکلیف داؤ رب ہوں پکارتے ہیں اپنے رب کو منی لائیے رجوع کرنے والے اس کی طرف من الرحما پھر جب اللہ ان کو چکھاتا ہے اپنی طرف سے مہربانیاں اذا فریق و اسی وقت ایک جماعت ان میں سے اپنے رب کے ساتھ دوسرے کو شرک کرنے لگتے ہیں وہی جی وہی بالکل مفہوم ہے جی نہیں تاکمونا شکری کرے ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی فتح حاصل کر لو اچھا دنیا کی چند روزہ زندگی ہے ایش کر لو فتح فتح لمن ان قریب تم کو پتا چل جائے گا ہم اندر نہ لیں سلطانہ کیا ہم نے نازم کی ہے ان پر کوئی دلیل یت کل یات کلم یا مورو کیا ہم نے نازل کی ہے ان پر کوئی دلیل بس وہ دلیل ان کو حکم دیتی ہے بیمہ کانو بھی یوشر کن بس وہ دلیل ہم دیتی ہے اس شرک کا جو شرک وہ کرتے ہیں بیمہ کانو بھی یوشر کوئی دلیل ہے ان کے پاس اس شرک کی صداقت کے لیے ویزا رکن سرحما دوسرا شکوا جی طور پہ اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو مہربانی فارے ہو گئے خوش ہوتے ہیں حضرت صاحب کی نظریں کرم ہے جی حضرت صاحب نے مہربانی کی ہے فلاں دربار کا سلام مانا تھا پیار بھی ضرور دیتا ہوں خوش ہوتے ہیں جب ہم چکاتے ہیں لوگوں کو ہو گیا، اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں شرک کرنے لگتے ہیں بہن تیم سہی اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی دماغ کا دمت اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اضاح و یکور اسی وقت نا امید ہو جاتے ہیں انل ماپو داتل غیر اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں مگر ان کی پکاریں نہیں چھوڑتے ان کی عبادت نہیں چھوڑتے جبکہ عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے اس لیے کہ اس کے بڑے دلائل ہیں اولم ہی دلیل کیا وہ نہیں دیکھتے بے شک اللہ کھولتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا کر تنگ کر دیتا ہے قریبیوں کو ان کا حق اور مسکینوں کو اور مسافروں کو کیا ہے لفیہ عذاب کے لیے امورے ایک عمر پہلے گزر گیا ہے جی شرک نہ کرو یہ عمر گزر گیا ہے جی شرک نہ کرو یہ دوسرا امر ہے جی یہ کرو پت قریبیوں کو ان کا حق اور مسکینوں کو اور مسافروں کو حضرت نلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ وہ مربوط کرتے ہیں آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ تو فرماتے ہیں جب ثابت ہو گیا کہ رزق میں تنگی اور رزق میں فراخی اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر کنجوس نہ بان قریبیوں پہ خرچ کر حق رضا کام الفل یہ لوگ کامیاب ہونے والے بما آتے ہی تم میر ربا ظلم نہ کرو اور جو تم دیتے ہو سوت اور جو مال تم دیتے ہو سود پر لے اموال الناس کہ وہ مال بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں مل کے میں نے بڑا آسان سا ترجمہ کر دیا اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں وہ مال ملے اور بڑھتا رہے سود لیتے رہو اور جو تم دیتے ہو پہ مال تاکہ وہ مال بڑھتا رہے فی اموال الناس لوگوں کے مالوں میں مل کے یہ تیرا مال بڑھتا رہے فلا یربو یار یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا وما تم انکات اور جو تم دیتے ہو صدقہ اگر آئے تھے مدنی اونن جی پھر زکوات سے فرضی زکات مراد ہو اور اگر مکی آیت ہو تو, تو پھر نفلی صدقہ خیرات اور جو تم دیتے ہو سدکا یورید اللہ چاہتے ہو اللہ کی رضا فون پس یہی لوگ ہیں جو اپنے صدقہ زکات خیرات بڑھتا رہتا ہے اللہ خلو دلیل اکلی رسمی اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو پھر روزی دی تم کو پھر مارے گا تم کو پھر زندہ کرے گا تم کو یہ ساری سفتیں میری ہیں حل من شرا کام تمہارے شریکوں میں کوئی ہے کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے میں یفالو مِن ظالم من شیئن جو کرے ان کاموں میں سے کوئی ایک کام پیدا کرنا اس کا کام ہو روزی دینا اس کا کام ہو مارنا اس کا کام ہو زندہ کرنا اس کا کام ہو سبحا نہ ہے اس کی ذات اور بلند و بالا ہے ان کے شریک بتانے سے ظاہر الفساد فی بربہ تخویف دنیا متعلق مد علی نے اکلی اس توحید کو نہیں مانا جس کے لیے ہم نے یہ دلائل دیے تو پھر زمین فساد سے بھر گئی ظاہر الفساد افل بر ولبہ پھیل گیا فساد خشکی میں اور تری میں جنگل میں اور دریا میں بیما کسبت سبق اے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے کمائے لوگوں کے ہاتھ نے جو عمل کمائے لوگوں کے ہاتھ نے میں نے میں نے کر دیا کرتوت لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے فساد پھیلا لے یوزی کہوں تاکہ اللہ ان لوگوں کو چکھائے بازی عاملو کچھ حصہ اس عذاب کا کچھ مزہ ان کے املوں کا لال لو میرے وہ لوٹے التو ہی مینشر کے التو ہی تر سیرو پلر دے میرے پب کہہ دے چلو پھرو زمین میں پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو پہلے گزرے تھے کان اکثر ہوم مشرقین ان میں سے اکثر جو تھے وہ مشرق تھے اور تباہی کا سبب جو تھا وہ شرک تھا اکیم وجہ کا لدین القیم پھر اس کو دوہرایا جا رہا ہے جی پہلے عکیم وجہ کا اعادہ ہے تاکیب کے لیے جی حضرت نیلوی صاحب کہتے ہیں جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ دنیا میں عذاب آتا ہے تو اس کی وجہ شرک ہوتا ہے تو پھر اپنا چہرہ اللہ کی طرف کرو نا واک وجہ کا لدین القیل سیدھا رکھ اپنا چہرہ پکے اور پختہ سیدھے دین کے لیے من قبل یومن اس دن کے آنے سے پہلے لا لامردا لہو من اللہ جس کو ٹلنا نہیں ہے اللہ کی طرف سے مردہ ٹلنا یما یس سداؤن اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے یتفرقون تفرکن جی متفرکش بن کیا فریق ان فل جنت و فریق ان فل نان مشرق اور مواحد ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں گے جی من کا فرا اس طرح الگ الگ ہوں گے بہی طور کہ جس نے کفر کیا فالی یہ اس پر و بال پڑے گا اس کے کفر کا وہ من عاملہ سالین اور جس نے عمل کیے نیک پھلے ان تو اپنے لیے آرام کی جگہ بنا رہے ہیں ماں سے ماں کی گودا آرام کی جگہ جی تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے عمل کی ہے من فضل ہی اپنے فضل سے انحل وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے وَمِنْ آیاتی دلیت اقلی گیارہویں اور اس کی نشانیوں میں سے اس کی توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ چلاتا ہے ہوائیں مبشرات خوشخبریاں دینے والی ولی یوزی کا اور چکھاتا ہے تم کو اپنی رحمت کے مزے ولے تجریل فلق اور تاکہ چلے کشتیاں اس کے حکم سے اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل کشتیوں کے ذریعے ادھر کا سامان تجارت کا ادھر لے جاؤ ادھر کا سامان تجارت کا ادھر لے کے آؤ ولا اللہ کم تاکہ تم شکر کرو بلا قدر سلامن قبل کرو سلن تخویف دنیاوی اور تسلی لنبی تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے کئی رسول علاقاؤں میں ان کے قوموں کی طرف پس وہ رسول ان کے پاس آئے بلب ناتھ کھلی کھلی دلیلے لے کے ہم پس ہم اجرمو پس ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیے تھے مشرق مراد ہے کان حق نلینا نسر المنی اور ہم پر لازم ہے مومنوں کی مدد کرنا وادہ فتح دوسری بات اگر تم توحید پر پکے رہے تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں اللہ یورسلر آلی لکلی ماروی اللہ وہ ہے جو چلاتا ہے ہوائیں پھر وہ اٹھا لیتی ہیں بادلوں کو, پھر پھیلا دیتا ہے ان بادلوں کو آسمان میں جس طرح چاہتا ہے سفر اور رکھ دیتا ہے ان کو تہبت بتہ فتر الود پھر تو دیکھتا ہے می یخر جو منخی جو نکلتا ہے ان بادلوں کے بیچ میں سے پہلا صاحب میں نبھا دی پھر جب پہنچتا ہے وہ می اور بارش پھر جب پہنچاتا ہے وہ بارش جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اضا اسی وقت وہ خوش ہونے لگتے ہیں بارش آئی ہے فصلیں اچھی ہوں گی موسم بدل جائے گا بہت قانون قبل اور یقینا وہ تھے اس سے پہلے کہ ان پہ بارش برسائی گئی من قبل ہیل نا امید دوسرا من قبل ہی پہلے من قبل کی تاقید ہے اعادہ کیا تاکیب کے لیے فاندر آثار رحمت اللہ پس دیکھ اللہ کی رحمتوں کے آثار کس طرح زندہ کرتا ہے زمین کو بعد مرنے کے بے شک وہ اللہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو اس کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر کیا ہے کادر ہے والنا ریحن شکوا ہے جی اور مشرقین کے انتہائی انعد اور ضد کا بیان ہے جی کہ ان پر مورے لگ گئی ہیں میرے پیغمبر نیمتے سنا یا نقمتیں سنا انہوں نے نہیں ماننا والا ان ارسلنا ری اگر ہم بھیج دیں کوئی ایسی ہوا فراؤ ہو مسفرن پھر وہ دیکھیں اپنی کھیتیوں کو زرد کھیتیاں لہلا رہی ہیں سرسب پھر ہم نے ایسی ہوا بھیجی جنہوں نے کھیتیوں کو زرد کر دیا لز ممبادی یخ فرون اربتہ وہ رہیں گے اس کے بعد بھی انکار کرتے آپ کی تبلیغ میں کوئی کسر نہیں ہے ان پر مہر جب لگ چکی ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے ان کو انعامات یاد دلائے گئے یہ کم ماننے والے ہیں ان کی کھیتیاں اچانک زرد ہو جائیں عذاب آنے لگ جائے پھر بھی نہیں مانیں گے پس بے شک تو نہیں سنا سکتا مردوں کو یہ انہی کے اناج کا بیان ہے جی. نبی کے لیے تسلی جی. یہ مردوں کی طرح ہیں نہیں مانیں گے تیری بات کو ولا تص میں دعا اور تو نہیں سنا سکتا بہروں کو پکار ہی مدبرین جب وہ پھر جائیں پیٹھ دے کے وہاں آنتا بے حادل اور تم نہیں ہے رستہ دکھانے والا اندھے کو انز ان کے بھٹکنے کے بعد ان تسم آیا تو نہیں سنا سکتا مگر اس کو جو ایمان رکھتا ہے ہماری آیتوں پہ مسلمون اے منیبون اناپت والے مانتے ہیں میرے پیغمبر یہ ضدی ہیں آپ کی تبلیغ میں کوئی کوتائی نہیں ہے جس طرح مردے دنیا والوں کی کوئی کلام نہیں سن سکتے اسی طرح یہ بھی راہ ہدایت پہ نہیں آ سکتے اللہ خالہ کا گمن تو دلیل اقلیت تیروی جی اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو منزوفن کمزوری کمزور چلو یوں میں نے کہا اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں کمزور من بعد کا پھر عطا کی تمہیں کمزوری کے بعد کت بچہ پیدا ہوا تو بڑا کمزور ہے پھر قوت آنے لگی پھر اے شباب آیا من بعد جالم امباد پھر کر دے گا قوت کے بعد کمزوری و شیب اور بڑھاپا شان پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہی یہ جاننے والا بھی قدرت والا بھی یہ سارے کام میرے ہیں تو پھر عبادت و پکار کے لائق بھی صرف میری ذات ہے وہ یومرویہ اور جس دن قائم ہوگی قیامت یقسم المجرمون مون کھائیں گے مجرے مشرق اور پھر کب وہ نہیں ٹھہرے ایک گھڑی سے زیادہ کزالے کا کانو یو اسی طرح وہ الٹے جاتے تھے اسی طرح وہ دنیا میں الٹے جاتے تھے یعنی حق کو چھوڑ کے باطل کو انہوں نے پسند کیا میری عبادت کے بجائے اوروں کی عبادت کرنے لگے جس طرح آج دھوکا کھا رہے ہیں کہ ہم ایک گھڑی رہے ہیں اسی طرح وہ دنیا میں الٹی الٹی باتیں کرتے تھے وکال لدین اوت کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا لقد لبیست کی کتاب اللہ تم ٹہرے ہو اللہ کی لکھت میں یہ دن ہے اٹھنے کا لیکن تم نہیں جانتے ہو لیکن تم نہیں جانتے تھے انہو حق کہ وہ دن کیا ہے حق ہے ض بس اس دن نئی نفع دے گی ظالموں کو خواہی ولا هم اور نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی ان سے معذرت طلب نہیں کی جائے گی ولا کا ذرب نالا صفی حاضل قرآن بنکل مسل شکوا معین پر ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بنکل مسل عقلی دلیلیں نقلی دلیلیں تخویفات بشارات مثالیں ولا دن اور اگر تے آئے ان کے پاس بھی کوئی نشانی یعنی منہ مانگی نشانی جو نشانی یہ مانگ رہے ہیں نا اگر میرے پیغمبر وہ نشانی بھی تُو ان کے پاس لے آئے لکو لن لدین تو کافر کہیں گے ان انتم الا مبتلو نہیں ہو تم مگر باطل فرست ہو بجہ مور ضدی لوگ ہیں میرے پیغمبر اگر ساری نشانیاں ان کے سامنے پیش کر دی جائیں اور منہ مانگی نشانی ان کو دکھا دی جائے پھر بھی نہیں مانیں گے کزال کس بولا ہو اللہ کل بلین اللہ کزالکالک اور لام تالی لیا ہے اسی تکدیب کی وجہ سے مہر لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر لا یعلمون اے لا یطلبون لا یطلبون العلم لا یطلبون الحق جو حق بات کو طلب نہیں کرتے تلاش نہیں کرتے خواہش نہیں رکھتے اللہ ان کے دلوں پہ موہرے لگا دیتا ہے فصبے میرے پیغمبر صبر کیجیے اند اللہ کون واد فتح تیسری بار میرے پیغمبر صبر کیجیے ان کے مسائب پر بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے بلا یہ تخیف فن کا تجھے پھسلا نہ دے حق کے رتے تھے وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے یہ محروم القین لوگ تجھے پسلا نہ دے کہ تُو ان کے حق میں جلدی بد دعا کرنے لگے بد دعا میں اجلت کرنے لگے نہ میرے پیغمبر وہ ایک وقت مقرر ہے آ گیا تو ہمارا وعدہ ہے و نصرت تمہارے ساتھ ہے سورت لقمان ربط سورت لقمان ب سورت روم سورت روم میں کہا گیا کہ تم توحید پر مضبوط رہو گے تو میں تمہیں فتح دوں گا اب ابصورت لقمان میں جو مضمون کے لحاظ سے آخری صورت ہے مسئلہ توحید کو علا وجہ کمال بیان کیا جائے گا صورت لقمان سورت لکمان ماں قبل کے لیے بامنزلا تتیما کے ہے سورت فرقان سے ایک مضمون اللہ نے شروع کیا تبارہ نفی شرک برکتی برکات دہندہ صرف اللہ ہے اس کو اللہ بیان کرتے رہے عقلی دلائل نقلی دلائل التے تشجیل النبی تشجیل المومنین وادہ فتح وہ مضمون اب سورت لکمان پہ آ کے ختم ہو رہا ہے سورج سجدہ جو آگے آ رہی ہے اس سے ایک نیا مضمون اللہ شروع کریں گے اب اس آخری سورت میں مسئلہ توحید کو اللہ وجہ کمال بیان کیا جائے گا یہ سورت ما کبل کے لیے ب منزلہ کے ساری کمیاں یہاں پوری کر دی جائیں گی ایک اور ربط بھی ہو سکتا ہے دوسرا مسئلہ توحید کی وجہ سے تم کو فتح ملے گی مسئلہ توحید کی وجہ سے تمہیں فتح ملے گی اب لکمان میں کہا جائے گا یہ مسئلہ اتنا اہم ہے یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ لقمان نے بیٹے کو نسیحتیں کرتے ہوئے یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ لکمان نے بیٹے کو نسیحتیں کرتے ہوئے اس مسئلے کو مقدم رکھا خلاسا جی مختصر سا خاکہ نے ذہن میں کیا رکھنا ہے جی سورت لکمان ماں کبل کے لیے بمنزلہ تما کے ہے یہاں توحید کو علا وجہ الکمال اللہ بیان کریں گے خلاصہ جی ایک دلیل نقلی لکمان سے آٹھ دلائل اکلی دو بار دلائل کا سمرا دو بار دلائل کا سمرا بس یہ ہے جی مضبوط ایک نقلی دلیل ہوگی حضرت الکمان سے اور آٹھ دلائل عقلی ہوں گے اور دو بار دلیلوں کا اللہ ہمراہ پیش کریں گے بسم اللہ الرحمٰن الرّحیم الفل اللہ عالم براد آیات الکتابِل حکیم یہ ایسے ہیں محکم کتاب کی تمہید میں ترغیب الاقرآن اور محسنین اور معن دین کا تل محسنین کون ہوتے ہیں اور معاندین کون ہیں یہ ایسے ہیں محکم کتاب کی الحقیم ذل حکمت جو ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین منیبین دین اللہ دین جو قائم رکھتے ہیں نماز دیتے ہیں زکوٰۃ آخرت کا یقین رکھتے ہیں یہی لوگ ہدایت پہ ہیں اپنے رات کی طرف سے اور یہی لوگ ہیں فلاں پانے والے وامن سے منجشتری محسنین کے مقابلے میں معاندین کا ذکر بطور زجر محسنین کا تم نے سن لیا نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں آخرت کا یقین رکھتے ہیں تو معندین اور مشرقین کون ہیں لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو خریدتا ہے کھیل کود کی باتیں لہب الحدیف مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتیں فضول قصوں کہانیوں کی کتابیں علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ مشرقین مکہ کا ایک آدمی مشرقین مکہ میں سے ایک آدمی نظر ابن حارث فارس کے علاقے میں گیا تو وہاں سے کتابیں خرید کے لایا جسے قرآن کے مقابلے میں پڑھنا چاہتا تھا اس کو زجر کی کھیل کود کی باتیں قصے سے کہانیاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ حدیث سے مراد لیے ہیں آلات مضامیر گانا بجانا حضرت عبداللہ ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں جی آلات مضامیر تبلا سرنگی ڈھولک موسیقی جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے روح کی غذا قرآن ہے روح کی غذا وئی ہے موسیقی روح کی غذا کیسے بن گئی مسیح لہول حدیث ہے گانا بجانا تبلا سرنگی ڈھول ڈھولک موسیقی میوزک یہ سب حرام ہے چاروں مذہبوں میں حرام یہ جو قوالی ہے حضرت صاحب سے کسی نے پوچھا تھا حضرت یہ قوالی کیا ہے فرمایا صوفیوں کا ناچ ہے قوالی کیا ہے ایک ناچ ہوتا ہے کنجروں کا کنجر ناچتے ہیں اور یہ ناچ کس کا ہے سوفی اس پہ صوفی ناچ حال چڑھتا ہے حال ہر مارتے ہیں ایک دوسرے کے ادھر جا لگاؤ ادھر جا لگا یہ سب شرارت کرتے ہیں. یا شیطان شیتانے اس بات پہ وہ ہے اثر ڈالتا ہے شیتان لاہ حدیث حضرت صاحب کہتے ہیں لاہ حدیث سے مراد ہے شبہات شرکیہ اور خریدنے سے مراد پسند کرنا لے ذلہ یو زلا شبہات شرکیہ شرکیہ شبہات لوگوں کے ذہن میں ڈال کے لوگوں کو حق بات سے گمراہ کرنا اور حسن بسی کا بھی یہی کال ہے نہیں جی. کرتبی نے نقل کیا المراد امین ہوا شرک بلک اور رول مانی نے بھی ایک کال نکل کر کیا جی شرک یہ جو مضامیر پہ اور قوالیوں پہ اور ڈھولک اور آلتے مضامیر ہیں فطالہ عالمگیری نے لکھا کہ جو آدمی آلات مضامیر موسیقی اور میوزک اس کی آواز پہ جو آدمی کہے گا سبحان اللہ خوش ہو کے سارا مرتدن و زبیت و مرتد یہ سبحان اللہ کہنے والا جو موسیقی کی اور جھولک یا میوزک پہ خوش ہو کے کہتا ہے سبحان اللہ سارا مرتدن یہ بندہ مرتد ہو گیا ہے وزبیت و زبیت مرتد اور اس کا زبیہ مرتد کا زبیہ یہ نبی پاک کا نام لیتے اللہ کا نام لیتے اس کو والیوں پر چاروں مضبوطوں میں حرام ہے یہ میوزک اور ڈھولک لے ذلہ عن یوزل اللہ تاکہ گمراہ کر دے اللہ کے رستے سے بغیر علم بغیر سمجھ کے خزاں اردو اور پکڑتا ہے اس اللہ کے رستے کو روزوند مزاج لیے اور جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے. جب توحید بیان ہو تو منہ پھیرتا ہے تکبر کے رنگ میں کالم یسما گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں کا انفی اردو نہیں بکرا گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے سننا ہی نہیں چاہتا اس کو خوشخبری سنا دردناک عذاب کی ان اللہ منو موس کے لیے بشارت ہے بے شک جو لوگ مان لائے اور عمل کیے نیک ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں ہمیشہ رہیں گے ان میں واد اللہ واد اللہ کا سچا ہے, مات مات ہے جی ماں قبل کی اور وہ ہے غالب حکمت والا بغیر دلیل اقلی پہلی جی برائے توحید اس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے ترونا تم اس کو دیکھ رہے ہو کہ ستون کوئی نہیں القافی لرد روا سیا اور اس نے رکھے زمین میں پہاڑوں کے بوجھ کیوں رکھے لے اللہ تمید اب تاکہ وہ تمہیں لے کے ایک طرف جھک نہ پڑے منت اور اس نے پھیلائے اس زمین میں ہر قسم کے جاندار باندل نا منت سمائے اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی ہم بدنافیات کے ہم نے اگائے اس میں من کل زوگین کریم ہر قسم کے جوڑے کریم نفیس گمدہ ہاضا خلق اللہ یہ تو ہو گئی اللہ کی کاریگری یہ تو ہو گئی اللہ کی کار سازی ارونی بس مجھے دکھاؤ مادہ خلق اللہ مندونی کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں جن کو تم کہتے ہو یہ داتا ہیں گنج بخش ہیں دستگیر ہیں گو سے آزم ہے کھوٹی قسمتیں کھڑی کر دیتے ہیں چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں انہوں نے کیا بنایا ہم نے تو یہ سب کچھ بنایا انہوں نے کیا بنایا بلون ماں کبل سے اضراب ہے جی نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے کہ ان کو دھوکہ لگ گیا ہے تب شرک کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ان کے معبودوں نے بنائی ہیں کچھ اللہ نے بنائی ہیں اس لیے شرک کر رہے ہیں نہ بلکہ ظالم جو ہے نا فی زلالم مبین کھلی گمراہی ان کو کوئی دھوکہ اس وجہ سے نہیں لگا ہے بلاکر آت نال الحکمہ دلیل نقلی چیز ہے اکلی دلیل اللہ نے پیش کی اور بڑی زبردست دلیل پیش کی اور پھر اللہ نے چیلنج کیا میں نے یہ سب کچھ بنائے انہوں نے کیا بنائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتلانے شرک صرف اکل سے ثابت نہیں ہے نقل سے بھی سابت پہلے انبیاء اولیاء حکما ان کا بھی یہی دعویٰ تھا وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ شرک ایک باطل چیز ہے ہم نے دی لکمان کو سمجھ جمہور کا مذہب ہے کہ لکمان ولی تھے نبی نہیں تھے نے اس جگہ پہ اکرما کا ایک قول نقل کیا ہے کہ وہ نبی تھی لیکن صحیح جمہور کا مسلک یہی ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں نبی نہیں ہیں اور الحکمت سے مراد یہ معروف مانوں میں حکمت نہیں ہے یہ نبض دیکھنے والے حکیم نا حکمت سے مراد ہے دین کی سمجھ دانائی دان اور فیم، حضرت لکمان کوئی حکیم نہیں تھے نبض دیکھنے والے ہم نے بھی اب یہ حکمت جو لکمان کو ملی فیم آپ ان کی یہ بات سنیں گے نا نصیحت جو بیٹے کو کر رہے ہیں ان میں آپ دیکھیے کس طرح تول تول کے حکمت سمجھ آئے کتنے خوبصورت انداز رکھا ہے انہوں نے ہم نے دی لقمان کو عقل فین انشکر للہ اے کل نال ہم نے اس سے کہا شکر کر اللہ کے لیے ہم یشکر جو آدمی شکر کرتا ہے بس بے شک وہ شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے وہ من کافر اور جس نے ناشکری کی اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ بس بے شک اللہ بے پرواہ ہے خوبیوں والا اور جب کہا الکمان نے اپنے بیٹے کو وہ ہوا یا اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے یا بنیا اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ شریک نہ بنا ان شرک الزلم بے شک شرک عظیم ہے سب سے بڑی بے انصافی ہے حضرت الکمان اپنے بیٹے کو جو وسیعتیں اور نصیحتیں کر رہے ہیں ان میں سب سے مقدم جس نصیحت کو رکھا وہ دعوت توحید ہے اور شرک سے روک رہے ہیں سب سے پہلے ان شرک کل ظلم اکبر القبائر ہے نبی پاک نے اکبر القبائر میں گنا اشر کو سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اشر کو اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے ظلم وز و فی غیر محلی چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا ایسی جگہ پہ رکھ دینا جو جگہ اس چیز کے لائق نہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں ظلم وز و فی غیر محل یہ ممبر ہے اس پر اگر کسی جاہل آدمی کو بٹھا دیا جائے تو یہ کیا ہوگا ظلم کیوں وز و فی غیر محل جاہل آدمی کا یہ محال نہیں جا, یہ جگہ نہیں جا. یہ ہمارے قریب ڈاکٹر صاحب ہیں چار پانچ مکان چھوڑ کے ایم بی ایس ڈاکٹر ہیں یہ کسی دن نہ آئے, تو میں ان کی کرسی پہ جا کے بیٹھ کے مریض چیک کروں تو یہ اس کرسی کے ساتھ کیا ہے کہ وہ میری جگہ نہیں میری جگہ نہیں یہ ہے ظلم کی تعریف چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا ایسی جگہ پہ رکھنا جو جگہ اس چیز کے مناسب نہیں تو پھر شرک واقعی ظلم عظیم ہے کہ جو چادر اور جو پگڑی اللہ کے کاندھے پہ تھجتی ہے علم غیب والی مختار کل والی مشکل کشا والی اسمیل کلے دعا والی العلیم لے حال والی مسجود ہونے والی معبود ہونے والی جو چادر رب کے کاندھے پہ سجتی ہے جب وہ چادر کسی نبی اور ولی کے کاندھے پہ رکھو گے تو یہ کیا ہو جائے گا سوئی اور صرف ظلم نہیں بلکہ ظلم ان شرکم صرف ظلم عظیم ہے سارے گناہوں میں سے بہتر گناہ شرک ہے جس کے تردید کے لیے اور مذمت کے لیے اللہ نے اشاعت التوحید و, و سنہ کو اس دور میں کھڑا کیا سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑا جرم ہے ظلم عظیم ہے اکبر القبائر ہے ٹھیک ہے ختم نبوت کا مسئلہ بڑا اہم ہے بہت اونچا ہے ٹھیک ہے عظمت صحابہ کا دفاع کرنا بڑا اونچا مسئلہ ہے بڑی اونچی بات ہے ٹھیک ہے اصلاح اعمال بگڑے ہوئے اعمال کی اصلاح کرنا بڑا اونچا جہاد ہے انکار نہیں ہے لیکن یہ اتنی جماعتیں مختلف برائیوں کے خلاف جہاد میں لگی ہوئی ہیں ہمارا کسی سے بیر نہیں ہے اور زد نہیں ہے کسی کے ساتھ اللہ ہر ایک کو اپنے اپنے مقصد میں کامیابیاں دے سرگرو کرے اللہ جس مقصد میں وہ لگے ہوئے ہیں جتنی برائیوں کے خلاف اس وقت جماعتیں جہاد کر رہی ہیں ان میں ایک ہماری جماعت ہے جو شرک کے خلاف جہاد کر رہی ہے اگر میرا یہ استدلال اور استمبا صحیح ہے تو آپ داد دے دیں کہ صحیح استمبا کیا ہے اگر شرک سب برائیوں میں سے بڑی برائی ہے اور شرک سب گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے تو پھر جو جماعت اس بڑے گناہ کے خلاف جہاد کر رہی ہے اس کا جہاد بھی سب جہادوں سے بڑا جہاد ان نہ شرکا ظلم العظیم اگر یہ ظلم عظیم ہے تو جو جماعت اس کے خلاف برسر پیکار ہے ان کا جہاد بھی کیا ہوگا سب سے بڑا ہوگا یہ بعض اوقات ہمارے کئی دوست طالب علم ہاتھ دیکھ کے پھو پھا دیکھ کے نعرے دیکھ کے سٹکر دیکھ کے اور جناب کوئی بیج دیکھ کے اور ٹوپیاں دیکھ کے کبھی اس جماعت میں اور کبھی اس جماعت میں اور کبھی اس جماعت میں اور تب تبدل و ہوا ادنا دل لذیذ ہوا خیر بالکل اسی آدمی کی طرح جنہ من شلوا چھوڑ کے مسور دی دال منگی ہمارے پاس من منسلوا ہے ہمارا مشن جو ہے یہ من سلوا والا مشن ہے اس کو چھوڑ کے مسور کی دال اور پیاز کے پیچھے چلے جانا تستبدلون اللذی ہوا ادنا بل لذی ہوا عملی زندگی میں اسی جماعت کے ساتھ رہنا ہے یہ اہل حق کی جماعت ہے ادخال حضرت لقمان جو نصیحتیں کر رہے ہیں پہلی نصیحت کی عقیدے کی ان شرکل ظلم پھر اللہ کی ایک صفت بیان کی یا بنیا ان نہا ان تک ہو گئی پھر یا بنیہ آ کے عقیدہ صحیح ہو گیا عقیدہ درست ہو گیا تو امال کی طرف آئیے اچھا جی اپنے اعمال درست ہو گئے وامر بالمعروف اب دوسروں کے امال کیا کریں درست کریں ولا کا اپنے معاملات درست کریں اخلاق درست کریں یہ ساری چیزیں حضرت گنتے ہیں اپنا حق نہیں گنتے حالانکہ ماں باپ کا بھی حق بتانا چاہیے تھا یہ تو جتنی باتیں انہوں نے بتائی ہیں اپنے بیٹے کو تو توحید کے بعد تو بتانا چاہیے تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے تو جب اللہ حضرت لکمان کی یہ ساری باتیں بیان کر رہے ہیں درمیان کے بیٹے کو اس کے باپ کا حق بتانے لگا کہ باپ کا کیا حق ہے بس انسان اب اور ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کس چیز کا آگے آ رہا ہے ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حالت ہو اس کو پیٹ میں اٹھایا اس کی ماں نے واہن الا واہن کمزوری پر کمزوری سہ کے جس قدر جنین بچہ رحم میں پرورش پاتا گیا ماں کمزور ہوتی چلی گئی اس کو اٹھایا اس کی ماں نے کمزوری پہ کمزوری سہ کے فسالحو فیا میں اور اس کے دودھ چھڑانا ہے دو سالوں میں دو سال تین سال اندر ہی بوتردہ حقدہ رہنا اندر ہی چل بھی نہیں سکتا وہ سے اٹھاتی ہے بٹھاتی ہے بخانا صاف کرتی ہے ماں کا حق زیادہ ہے خدمت کے جذبے میں باپ کا احترام زیادہ کرنا ہے اور ماں کی خدمت زیادہ کرنا انشکرلی یہ ہے حکم جی مسیح والے والے میری طرف پلٹ کے آنا ہے اگر اس حکم میں کوئی کوتا ہو گئی میں میچا لےوا گا تیرا میرے پاس نہیں آنا تے جہدا کا شیر اتنا بڑا جرم ہے کہیں تو شرک نہیں کرنا اور اگر وہ تجھے مجبور کریں اس بات پہ کہیں کہ بے معبودیت ہی جن کی معبودیت کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں اللہ تو تو ماں باپ کا یہ کہا نہیں ماننا بس صاحب ہوں مافی اور ان کے ساتھ گزران کر دنیا میں یہ حکم شرک والا نہیں ماننا خدمت ان کی بھی کرنی ہے ہندوؤں سکھوں مشرقوں عیسائیوں صاحب ہو مافی دنیا معروف اچھے طریقے سے بلیا دین اور توحید کے معاملے میں پیروی کر اس بندے کے رستے کی انابا بحید جو میری طرف رجوع کرتا ہے دین کے معاملے میں اگر ماں باپ شرکت کا کہیں تو ان کی بات نہیں ماننی دین کے معاملے میں کس کی بات ماننی ہے من انایہ سما الرجی کو پھر میری طرف لوٹ کے آنا ہے تم کو پھر میں بتاؤں گا تم کو بما کن تم تاملوں جو کچھ تم کرتے رہے ہو یا بنیا ان نہ ان میرے پیارے بیٹے بے شک اگر وہ ہاض امیر راجے بسوئے ہسنا سیاح کوئی برائی کوئی نیکی ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کی نیکی ماں باپ سے اچھا سلوک نہ کرنے کی برائی حضرت نیلوی صاحب یہاں پہ مانا کرتے ہیں وہ کچھ بڑھاتے ہیں بریکٹ میں حضرت لکمان کی ایک وسیعت آ گئی پھر عید خالی آ گیا ہاں تو لکمان نے بیٹے کو کہا تھا کہ شرک نہ کر کیونکہ اگر شرک کیا اور وہ شرک رائی کے دانے کے برابر ہوا ہا زمین راجے وسوئے شرک وہ شرک والا عمل سیاح اے میرے بیٹے اگر وہ شرک ہوا رائی کے دانے کے برابر فتق فی سخراطن اور وہ پوشیدہ ہوا کسی پتھر میں او اسلام آباد یا دور ہوا آسمانوں میں اوپر نر یا نیند کے اندھیروں میں یا تے اللہ اس کو نکال کے لے آئے ان اللہ لطیف القبیر بے شک اللہ باریک بین ہے خبردار ہے یا بنیا آ کے حضرت الکمان کی حکمت دیکھی آپ نے عقل مندی دیکھی پہلے عقیدے کی اصلاح پھر اللہ کے علم کی بات تاکہ کوئی عمل کرے تو یہ دیر میں رہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں پھر اپنی اصلاح کیا آکے مصلاح میرے بیٹے نماز کو قائم رکھ پھر اپنی اصلاح ہو گئی تو اب لوگوں کی اصلاح کا وامر بل حکم کرنے کی کا ونہان نلم کر روک برائی سے بسبر علامہ صبر کر ان مصیبتوں پہ جو تجھے توحید کے پہنچانے میں پہنچے شرکی تردید میں پہنچے ان پہ صبر کر ان لے کر بے شک یہ کام کیا امر بالمعروف معروف نئی منکر بسبر علامہ بے شک یہ کام من ازمل امور بڑے ہمت کے کام ہے یہ آسان نہیں ہے بڑے ہمت کے کام ہیں ولا کدا کا لناس اور نہ پھیر لے خدا کا اپنے رخساط لوگوں سے تکبر سواد این رے. اونٹوں کی ایک بیماری کا نام ہے جن میں اونٹ کا سر ایک جانب ہو جاتا ہے گردن ایک طرف لگ جاتی ہے جو. نہ پھر اپنی رخسات لوگوں کے سامنے لوگوں کے لیے تکبر سے حضرت صاحب میں نہ کرتے ہیں نہ پھوک اپنیاں گلاں لوگوں سے اپنی گلاں پھوک نہیں تکبر نہ کر ولا تمش پھر لر جہا نہ چل زمین میں اتراتا ہوا بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر اترانے والے فخر کرنے والے کو رب نہیں پسند کرتا وقت صرف مشیک میانا روی اختیار کر اپنی چال میں وقت اور دھیمی رکھ اپنی آواز دھیمی رکھ اپنی آواز انکر اسواتر حمیر بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے دھیمی رکھ اپنی آواز دلیل اکلی دوسری لکمان نے جو بیٹے کو توحید کی تلقین کی تھی یہ بالکل عقل کے مطابق ہے رکمان نے جو بیٹے کو توحید کی تبلیغ کی تھی یہ جی بالکل عقل کے مطابق ہے کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں تمہارے لیے تمہارے نفع کے لیے وہ اصو اور اس نے پلک دی تم پر نیاما ہو اپنی نیمتے ظاہر باتینا تن پوشیدہ نظر آ رہی ہمارا جسم روزی ہے صورت ہے شکل ہے ایمان ہے قرآن ہے بالکل ظاہری نعمتیں اور کچھ نعمتیں باطنی ہیں دل ہے عقل ہے حواس ہیں گناہوں کا ڈھانپنا ہے نہیں کرتا شکوا. لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی توحید میں بغیر علم بغیر سمجھ کے دلیل اکلی. ولا حدن، بغیر ہدایت کے دلیل منی بغیر روشن کتاب کے دلیل نکلی ان کے پاس نہ دلیل نکلی ہے نہ دلیل نکلی ہے نہ دلی ہے اللہ کی توحید میں جھگڑے پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری یعنی قرآن دین کالو تو کہتے ہیں بل نہ تب بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس پہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو یہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے مشرقین کی ہمارے بزرگ غلط تھے ہمارے باپ دادا غلط لکھ کے گئے اب نوکان شیتانو ماتو فل ہے مادو پہ جتب اون آ یت اون لوکان شیتانو ید ملا لاب کیا یہ اپنے ماں باپ کی پیروی کریں گے اگر شیطان ان کو بلاتا بھڑکتی آپ کی طرف تو پھر بھی ماں باپ کے پیچھے چلیں گے یہ مطلب ہے کیا یہ اپنے ماں باپ کی پیروی کریں گے اگر شیطان بلاتا ان کو بھڑکتی آپ کی طرف ماں باپ مشرق تھے کافر تھے ہندو تھے عیسائی تھے جہنم کے رستے پہ چلتے تھے تو یہ پھر بھی ماں باپ کے پیچھے چلیں گے میوسلم وجہ بشارت موسنین کو جس نے سکرد کر دیا ہرگ نہیں سبانند حضرت نیلوی صاحب میوسلم کو پچھلی آر سے ملا رہے ہیں پھر بھی شیطان کے پیچھے چلیں گے حضرت نیلوی صاحب بریکٹ میں لکھتے ہیں ہر نہیں بلکہ اللہ کا حکم ماننا چاہیے اور اپنی ذات اس کے سپرد کرنی چاہیے ماں باپ کے سپرد کرنے کا کیا مطلب ہے وہ میوسلم وجہ جس نے سکرد کر دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے واہ محسن اس حالت میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے محسن متب سنت تمام اعمال میں مخلص ریاکاری سے بچنے والا انتا بن کا تراہم تراہ فرا کا اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تُو اس کو دیکھ رہا ہے اگر تُو اس کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے یہ ہے احسان فکد اس بندے نے پکڑ لیا کڑا کڑا ہلکا مضبوط واہ اللہ آ کے اور اللہ ہی کے لیے ہیں اللہ کی طرف ہے انجام کار سب کا موقع لوٹ کے سب نے اسی اللہ کی طرف جانا ہے وہ من اور جس نے کفر کیا تخلیف اخروی معاندین کے لیے اور نبی پاک کے لیے تسلی ہے جس نے کفر کیا لوٹ کے آنا ہے انہوں نے. ہم بتائیں گے ہم ان کو نفع دیتے ہیں تھوڑی دیر چند دن کی زندگی کا نفع دے رہے ہیں سما پھر ہم ان کو کھینچیں گے پھر ہم ان کو کھینچیں گے علا عذاب خلیز گہرے عذاب کی طرف یعنی سخت عذاب کی اللہ اکبر